پیچھے ان کے جو فرق لکھوائے تھے وہ تو کچھ فرقے لکھوائے تھے فرقے تو ان میں بہت ہیں لیکن ان میں دو فرقوں کے اور بھی نام آپ لکھ سکتے ہیں ایک ہے سامیری فرقہ سامیری جس کا نام قرآن میں بھی آیا ہے یہ لوگ حقیقت میں یہودی نسل نہیں ہیں بنی اسرائیل نہیں ہیں دوسرے خاندانوں سے ہیں اور انہوں نے یہودی نصح مطلب کو قبول کیا تھا اور ایک ہے سبائی فرقہ یہ عبداللہ ابن سبا کی طرف منسوب ہیں کہ جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد یعنی نام ہر مسلمان بنے اور اس کے بعد اسلام کو اور مسلمانوں کو جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا اور کسی نے نہیں پہنچایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کر آج تک ان سے اسلام کو اور مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے نقصان پہنچتا رہتا ہے حضرت دشمان رضی کی شہادت حضرت عدی رضی عنہ کی شہادت حضرت زبیر اور طلخہ رضی العالما کی شہادت واقع صفین واقع جمل وغیرہ بلبائیوں کے نام سے مختلف ناموں سے ان چیزوں میں شامل ہوتے رہے اور وہ اختلافات انہوں نے بہت زیادہ بڑھا بعد میں جا کر جو خوارج بنے جو روافذ اور شیعہ بنیں جو معتظیری قدری جبری اور معطلاء مشبہ وغیرہ بنیں تو سب کی بنیاد جا کر ان پر ختم ہوتی ہے خدا سا یہ کہ اسلامی سیاقی لحاظ سے جو فتن اٹھے یا مذہبی اور دینی لحاظ سے جو فتن اٹھے تو ان کی بنیاد اینڈ پر جا کر عبداللہ ابن سبا پر ہی ختم ہوتی ہے وہیں سے ان سارے فتنوں کی ابتداء ہے اور جیسے میں نے کہا تھا کہ خدا ان کے یہاں یہودا خدا کا نام ہے اور شروع میں تو یہ اللہ کی عبارت کرتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے ایک بت بنایا جس کا نام انہوں نے یہودا رکھ دیا اور اس کی عبادت کرنے لگے اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کے ہاں خدا کا نام لینا یہ جی بے ادبی ہے تو اس وجہ سے یہ اس کے نام سے نہیں پکارتے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں لیکن خدا کے بارے میں جو ان کا تصور ہے مثلاً ایک تصور ان کا یہ ہے کہ خدا معلوم نہیں ہے دوسرا عقیدہ ان کا خدا کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں ایک عقیدہ ان کا اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو غصہ بھی آتا ہے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ شرمندہ بھی ہوتا ہے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ چوری کا حکم بھی دیتا ہے اور ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ وہ بڑا سخ دل متعصب اور اپنے ہی لوگوں کو تباہ کرتا ہے شکدل بھی ہے متعصب بھی ہے اور اپنے ہی لوگوں کو تباہ کرتا ہے اور جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ صرف رب الد ہے وہ صرف یہودیوں کا رب ہے لہذا وہ دوسروں کا دشمن ہے اور اس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ جی بھی ہے کہ اللہ جو ہے ان کا جو خدا ہے وہ یہودیوں کی جماعت جب چلتی ہے تو بادلوں میں بادلوں کے اندر عمود لے کر وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے یہ ان کا خدا کے بارے میں عقیدہ ہے حضرت وزیر علیہ السلام کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ وقالت یہود وزیر ابن اللہ وہ وزیر کون ہیں اللہ کے بیٹے اور اس کی وجہ یہ, یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وزیر نے دو کام کیے تھے ایک ایک علیہ سلمان کی تعمیر میں کام کیا تھا اور دوسرے کی تورات کو دوبارہ انہوں نے مدون اور مرتب کیا تھا تو ان دونوں دونوں کاموں کی وجہ سے وہ ابن اللہ بن گئے اللہ کے بیٹے بن گئے اس کے علاوہ ذبیح کون ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں یا حضرت اشاق علیہ السلام ہیں تو مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے اور قرآن سے اس کی طرف واضح اشارات بھی ہیں اور احادیث میں تو سراحت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ضبی اللہ ہیں یعنی ان کو اللہ کے نام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرنا چاہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھانے پر لیکن چونکہ امتحان لینا مقصود تھا ذبح کروانا مقصود نہیں تھا تو ذبیع کون ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام لیکن یہ تعصب میں آ کہتا کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ضبی حضرت اشلاق علیہ السلام ہے اس کے علاوہ ہمارے قرآن میں ان کے تابوت کا بھی ذکر آتا ہے تابوت فی سکین تو تابوت تمہارے پاس آئے گا یہ تابوت ہے کیا چیز تابوت اصل میں ایک سندوق ہے ایک بخش ہے اور اس کے اندر ہی اپنی قیمتی اشیا کو رکھتے ہیں اپنی صنعت کو رکھتے ہیں اور اپنی کتاب مقدس کو رکھتے رکھتے ہیں اور جس تابوت کا قرآن میں ذکر ہے تو اس میں ان کی دوسری جو متبرک اشیا ہیں جن کی نسبت انبیاء کرام علی مصلاۃ والسلام کی طرف تھی اور آل ہارون اور آل عالموسی کی طرف تھی تو وہ متبرک اشیا بھی ان میں اس میں دیتی تو یہ ہے ان کے تابوت کے بارے میں تصور ہائیکل اسلم ہائی جس کا نام وہ کل برسوں بھی آہت تھا یہ ہائیکل ترقی کا ایک تعمیر ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت داول علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا حکم دیا تھا اس عمارت کے بنانے کا حکم دیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حیکل بنایا ہے مسجد اقصیٰ میں ہی بنایا کہاں بنایا مسجد اقصیٰ میں اور اس حیکل میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ بنائی گئی کہ جس میں تابوت کو رکھا جائے اور اس میں ایک محراب بھی بنایا گیا جس کو قدس اصل اقداس کہا جاتا ہے محراب بھی بنایا گیا جس کو خود اصول اقداس کہا جاتا ہے اور جیسے میں نے کہا تھا کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی جو مورتی تھی مجسمت ہے جس کی عبادت کرتے ہیں یہودا کے نام سے اس کو بھی اس حیکل میں وہ فٹ کر دیا گیا تھا ان کے یہاں یعنی اس کو وہاں پر رکھ دیا گیا تھا اس کے علاوہ کہانت کہہانت کا مطلب ان کے یہاں یہ کاہینی فرقہ بھی پیچھے گزرا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ نظر و نیاز وغیرہ بھی وصول کرتے ہیں تو یہ کہینی فرقہ جو ہے ادھر حقیقت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے لیفی کی طرف منسوب ہے ان کا بیٹا ہے جس کا نام لیفی ہے تو لیفی اور اس کی اولاد ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری جو کتاب مقدس ہے اور جو ہماری نصوص ہیں ان کی تشریح اختیار صرف اسی کا ہی نہیں فرقہ وقت کو ہے کسی اور کو اس کا حق حاصل نہیں ہے اور نظر و نیاز وغیرہ وصول کرنے کا حقدار بھی ان کے یہاں صرف یہی فرقہ ہے کوئی اور نہیں ہے قربانی کے جیسے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کا نظریہ قربانی کے بارے میں ہے اور قربانی ان کے یہاں ہوتی رہتی ہے لیکن پہلے ان کے یہاں انسانوں کی قربانی بھی جائز تھی پہلے ان کے یہاں انسانوں کی قربانی بھی جائز تھی اب یہ کہتے ہیں کہ اب انسان کی جو خطنہ ہوتی ہے تو یہی خطنہ ہی اس کی طرف سے قربانی ہے باقی انسان کو ذبح کرنے کی اب ضرورت نہیں رہی تو بہرحال یہ ان کے یہاں انسان کے قربانی کے بارے میں تصور ہے اس کے علاوہ ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ ہم اللہ کے محبوب ہیں نحن و اللہ و احباء ہم کون ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور ہمارے بدن میں جو روح ہے یہ درحقیقت اللہ تبارک کو تعالیٰ کا جز ہے کہتے ہیں ہمارے بدن میں جو روح ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں تو یہ روح کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز ہے لہذا جو ہمیں مارتا ہے تو وہ درحقیقا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کو مارتا ہے اور اللہ کی عزت کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے علاوہ ان کا ایک عجیب و غریب مذہب ہے اور وہ یہ کہ غیر یہودیوں کو دھوکہ دینا جو یہودی نہیں ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا کوئی بھی ہو تو اس کو دھوکہ دینا اس سے چوری کرنا اور اس کو قرض پیسے دے کر بہت زیادہ سود وصول کرنا اور اس کے علاوہ اس کے خلاف جھوٹی گواہی دینا اس کے سامنے ایسی قسم کھانا اور پھر اس کو پورا نہ کرنا اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے یہ سارے کا سارا جائز ہے تاکہ غیر یہودی کا مال ان کے پاس آ جائے اس لیے کہ غیر یہودی جو ہے اس کی حیثیت ان کے ہاں کتے اور خنزیر کی ہے جو یہودی نہیں ہے تو اس کی حیثیت ان کے ہاں کس کی طرح ہے کتے اور خنزیر کی طرح ہے تو لہذا اس کے ساتھ جو کچھ سلوک انسان کر سکے اور جس طرح بھی اس کے مال وغیرہ کو حاصل کر سکے اور اس کو نقصان پہنچا سکے تو ان کے مذہب میں یہ جائز ہے اور یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ اس کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا انتہائی معتبر ذریعے سمجھتے ہیں یہ اس کو اللہ کے قرب کا ایک ذریعے سمجھتے ہیں اور یہ جو کاہنی فرقہ ہے جس کا ابھی اوپر دوبارہ ذکر آیا تو اس کے بارے میں ان کا خیال بھی ہے کہ ان کو وسیلے کے طور پر اللہ کے سامنے دعا میں پیش کیا جا سکتا ہے یہ ہیں یہودیوں کے بارے میں کچھ مختلف مزید باتیں یہودیوں کے بارے میں جو کتابی نسبتاً مفید ہیں تو ان میں سب سے قیمتی کتاب تو وہی ہے اظہار الحق نام سے جس کا جس کی تشریح اور اس کا مناسب ترجمہ حضرت مفتقی صاحب نے بائبل سے قرآن تک نام سے کیا ہے اور تین جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے انتہائی قیمتی کتاب ہے تو یہ جی تو میں سے ہر شخص کے پاس ہونی بھی چاہیے اور اس کے مطالعے میں بھی ہونی چاہیے عصائیت اور یہودیت کے یعنی ان کی کتابوں کا یہ ایک زبردست نچوڑ ہے جس کا یہ آج تک جواب نہیں دے سکے اس کے علاوہ وقل و مشتمہ ذکی یہ ان کی کتاب ہے اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے اللہ اس کا نام کیا ہے اللہ اور یہ لکھنے والے عباس محمود آقاد ہیں اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے تاریخ الاقبا یہ بھی ذکی شنودا کی کتاب ہے اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے خطر الجہد العالمیہ عال الاسلام اولمسیقیہ عبداللہ التل ان کی لکھی ہوئی جی یہ کتاب ہے اس کے علاوہ مخارت الادیان اور اس میں الہود بھی ہے ڈاکٹر احمد شبلی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں انگلش اردو اور بھی ہر زبان میں ان کے بارے میں کتابیں موجود ہیں